اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا انہیں جواب دیا گیا تم اشد خل قن اماؤ یہ بتاؤ کہ پیدائش کے اعتبار سے تم بڑی مخلوق ہو کہ آسمان بڑی مخلوق ہے آسمان بڑی مخلوق ہے جو رب اتنے بڑے بڑے آسمان بنا سکتا ہے کیا مٹھی بھر انسانوں کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یقیناً وہ کر سکتا ہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے بنا آسمانوں کو اللہ نے بنایا رفع سم کہا اور آسمانوں کی چوٹی کو بلند کیا او توشا لئی لاہا اور اللہ تعالیٰ نے رات کا اندھیرا اللہ تعالی نے لوگوں پر تاریخ کیا کہ رات چھا جاتی ہے وہ آخ رجحا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کو روشن نکالا کہ دن آتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے ول اور بادہ دالی کا آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کو پھیلایا اخراج مینہا ماں آہا اور زمین سے پانی کو نکالا وہ مر اور اس کا چارہ نکالا جس سے جانور کھاتے ہیں ول جیوالا اور پہاڑوں کو مقرر کیا زمین پر یہ ساری چیزیں مطالق تمہارے فائدے کے لیے ہیں ولی انعام تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں اور در حقیقت تمہارے جانوروں کے جو فائدے کے لیے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں کہ جانور ہی تمہارے لیے ہیں فائدہ جا کو پھر جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی یعنی جب قیامت واقع ہوگی جو عام مصیبت ہے یوم یتذکر الانسان کر ال اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کیا جو کوشش کی ایک ایک اسے گناہ اور ایک ایک نیکی یاد آئے گی جب انسان کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے کبھی آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں یا اللہ نہ کرے کبھی جیب چوری ہو جائے اور بس والا آپ سے کرایہ مانگے تو اس وقت کوئی روپیہ بھی ہو تو وہ یاد آ جاتا ہے تو وہاں جب نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو ایک نیکی کبھی کی ہوگی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا ہوگا تو وہ بھی یاد آئے گا کہاں وہ کیا تھا یہ کیا تھا وہ نیکیوں کو کاؤنٹ ہی کرتا ہوگا اپنے ذہن میں وہ برجل یقینی ملیمئی اور جہنم وہ قریب کی جائے گی ظاہر کی جائے گی اس کے لیے جو دیکھے گناگاروں کو جہنم دکھائی جائے گی امن تغ بہرحال جس نے نافرمانی فرمانی کی اب جملے پر غور کریں تغ نافرمانی فرمانی کی سرکشی کی اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آ سرل دنیا اور دنیا کی زندگی کو فوقیت اور ترجیح دی آج بھی گناہوں کی سب سے بڑی وجہ دنیا ہے فن الجی مل م پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وہ رب بھی اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور گناہوں سے توبہ اس لیے کر لی کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا وہ نہن نفس انل ہوا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا نفس کو خواہشات اور لذات سے روکا فن <الْمَأْوَى> بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے دو چیزیں ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنا اور نفس کو لذاط سے روکنا یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے یس القاص مرسا آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی فیم انتم ان اس کا بیان کرنے سے آپ کو کیا غرض یعنی آپ کے مشن میں قیامت کا سال بتانا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قیامت اچانک آئے گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بتا دیں گے دن تو آپ نے بتایا مہینہ بھی بتایا تاریخ بھی بتائی لیکن سال آپ نے نہیں بتایا محرم کا مہینہ دس تاریخ جمعہ کا دن لیکن سال نہیں بتایا اگر سال بھی بتا دیتے تو پھر قرآن کی وہ آیت کے قیامت اچانک آئے گی وہ اچانک نہ ہوتی لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ابھی سو سال باقی ہیں لوگ کہتے جناب آپ پچاس سال باقی ہیں الا ربی کا منتہا آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے یعنی یہ علم راز ہے تو جو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں اللہ تعالی اس کو زیادہ جانتا ہے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب دیا جاتا ہے جبکہ وہ سوال کا جواب سمجھ سکتا ہو کل مناسب قدر اقول لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تو بسا اوقات لوگ سوال تو کر لیتے ہیں لیکن جواب ہزم ہونے والی چیز نہیں تو ایسا ہی ان کے ساتھ تھا کہ اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ اب قیامت میں دو ہزار سال باقی ہیں کہ دس ہزار سال باقی ہیں تو پھر یہ قیامت کے خوف سے اور تیاری سے غافل ہو جاتے اس لیے عام لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا انما انتمند آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اسے جو اللہ سے ڈرے قیامت سے ڈرے تو اس کو قیامت کی تیاری کا ذہن دیجیے اور ویسے بھی قیامت جب بھی واقع ہوگی انسان کے مرتے ہی قیامت کی سغرا تو شروع ہو جاتی ہے نزا کا عالم قبر کے حالات ہیں وہ بھی تو عذاب کا ایک سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے کہ انہم یوم گویا کہ جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے لم یل الا اللہ او دشاہ تو وہ گمان یہ کریں گے کہ گویا کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دوپہر وہ رہے ہیں وہ یہ گمان کریں گے قیامت میں جا کر کہ دنیا کے اندر چند گھنٹے ہم نے گزارے ہیں اس قدر دنیا کو وہ حقیر سمجھیں گے قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے اور ویسے بھی جب قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے تو اس کے مقابلے میں پچاس سالہ زندگی کی کیا حیثیت ہے